السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ اس لیمد اللہ صلی اللہ رسول صلی اللہ علیہ, وعلا آلہ علیہ بلو المرام کا درج جاری ہے اور باب الرزو شروع ہو چکا ہے حدیث نمبر تیس پیج نمبر سکسٹی سکس وعن حمران مولى عثمان وعن حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه أن عثمان دعى بوضوئه خلص الكفي ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنشر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى, إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله رجله اليمنى للكعبين إلى ثلاث مرات ثم مثل ذلك مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو نحوه ونحو هذا متفق عليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے وضو کر کے فرمایا کہ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کیا حدیث دیکھیں حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام حمران ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگایا دا بے ببو آپ کو بات بتائی گئی ہے کہ واو کے پیش کے ساتھ وضو ہوگا جو ہم ادا کرتے ہیں کرتے ہیں کیفیت اور واو کے زبر کے ساتھ وہو ہوگا جس کے معنی ہوں گے وضو کا پانی لیکن اردو زبان میں ہماری زبانوں پر صرف وضو وضو ہی چڑھا ہوا ہے تو انہوں نے وضو کا پانی منگایا پھر اس کے بعد اپنے دونوں اپنی دونوں ہتھیلیوں کو تین بار دھویا اس میں نیت کا اور بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے لیکن چونکہ کیفیت کی بتانی تھی بسم اللہ اور نیت کا مسئلہ دل کا ہوتا ہے بسم اللہ کا ہاں ذکر یہاں پر نہیں ہے مختصر طور پر ہے تو انہوں نے تین بار اپنی ہتھیلیاں دھوئی ثم تمض مبا پھر آپ نے تین بار کلّی کی وستن شکا اور تین بار ناک میں پانی ڈالا اور ناک کو جھاڑا ناک میں پانی ڈال کر کے اوپر چڑھا کر کے ناک کو صاف کیا یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ بہت ساری حدیثوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی سے کلی بھی کرتے تھے اور ناک میں پانی بھی چڑھاتے تھے بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی ایک چلو پانی سے چلو پانی لیا آدھے سے آدھے سے کلے کیا اور آدھے سے ناک میں پانی چڑھایا بہت ساری حدیثوں میں ہے اور الگ سے دونوں کے لیے بھی ہے لیکن وہ کم روایتیں ہیں تو یہ سنت ہے, آج مفقود ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں سنت پر عمل کرنا چاہیے مغمدا اور استنشاق کے سلسلے میں مغمدا کہتے ہیں کلی کرنے کو اور استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانے کو ناک میں پانی داخل کرنے کو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں ارشاد فرمایا بالغو فل مغ ممتی کلی کرنے میں یعنی منہ کے اندر پانی داخل کر کے اس کو منہ اچھی طرح سے صاف کرنے کو کلی کہتے ہیں اس میں مبالغہ کرو اچھی طرح سے مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے غلو کرنا جیسے منہ میں پانی ڈال کر کے آدمی پانی کو ادھر ادھر حرکت دے اور اسی طرح سے غرارہ جس کو کہتے ہیں غرارہ کرے آدمی اللہ یہ کہ آدمی روزے کی حالت میں ہو روزے کی حالت میں ہے تو ایسا نہ کرے مبالغہ زیادہ نہ کرے کیونکہ اس سے امکان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی حلق کے اندر پہنچ جائے تو منہ کلی کرنے میں اور ناک میں ناکوں میں پانی چڑھانے کہ سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ کیا ہے مبالغے کا حکم دیا ہے کہ ناک میں جو پانی آدمی چاہتا ہے جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دماغ جو ہے جھنجھنالے لگتا ہے اس کے طبی بھی بہت فوائد, فوائد ہیں یعنی ڈاکٹروں نے دانوں نے اس کے بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں ایسا کرنے والے کو عموماً بہت کم نزلہ زکام ہوگا اور اس کے ناک کے راستے جو ہے سانس کے اور اسی طرح سے خوشبو جس سے آدمی خوشبو اور بدبو محسوس کرتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آدمی کا نزلہ کم ہوگا اور اس کے ناک کے راستے صاف ہوں گے جس سے اسے سونگھنے میں اور اسی طرح سے سانس لینے میں مدد ملے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی یہ خوبیاں ہیں جو کہ جن کا کیا کہتے ریسرچ اور جن کی تحقیق آج سائنس سے کر رہی ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا تو سنت یہ ہے کہ آدمی ناک میں کلّی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں داخل کرنے میں مبالغے سے کام لے اچھی طرح سے جلدی جلدی نہیں کہ ناک میں پانی چڑھایا پتا چلا کے ناک کے اگلے ہی حصے میں رہ گیا اندر تک داخل ہی نہیں ہوا اور اسی طرح سے ناک جھاڑنے کے بارے میں بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ خاص کر کے آدمی اگر سو کر کے اٹھے اور سو کر کے اٹھے اور وضو کرے خاص کر کے جیسے فدر کے نماز کے لیے یا آسر کے وقت جب آدمی کھا کر کے تھوڑا سا آرام کرتا ہے ہلکی سی نیند جاتی جسے قیلولہ کہتے ہیں اگر سو کر کے اٹھے تو اپنے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خیشوم میں رات گزارتا ہے کون سا شیطان جو انسان کا قرین ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے پیدائش سے لے کر کے موت تک لگا رہتا ہے ہاں ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے اور فرشتے بھی فرشتہ بھی لگا رہتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی حفاظت کے لیے لگے رہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناک میں پانی چڑھانے میں تم جو ہے مبالغہ کرو خاص کر کے سو کر کے اٹھو کیونکہ شیطان ناک میں رات گزارتا ہے آگے ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھر انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ تین بار اپنے چہرے کو دھویا ہاں بہت سارے لوگ کیا کہتے چہرہ دھونے میں خیال نہیں کرتے ہیں جلدی سے اس طرح سے پانی لے کر, ایسے کر لیتے ہیں حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے جو جگہ ہے چہرہ کی یہاں پر پیشانی کے, کے اوپر جہاں بال نکلتے ہیں وہاں سے لے کر کے جتنی بھی خالی جگہ ہے یہ سب چہرے میں داخل है اسی طرح سے یہ کان کے پاس جو کان پٹی کہلاتی ہے یہ بھی جو ہے چہرے میں داخل ہے یہاں تک ہاں اگر کہتے یہاں تک ہے اور داڑھی کے بارے میں بھی بات آئے گی کہ اللہ کے صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی لے کر کے اس طرح سے جو ہے پانی اپنی داڑھی میں کرتے تھے تاکہ اچھی طرح سے پانی سے دا داڑھی تر ہو جائے اور جلد تک پانی پہنچ سکے کوشش کرے آدمی تو چہرہ دھو کے سلسلے میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے اطمینان سے وضو کیا جائے اور اگر نل کھلا رہے گا تو آپ کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی تین بار چلو لے کر کے کیونکہ پانی بھی سوچیں گے پانی بہ رہا ہے آپ کو کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے میں بھی اس سلسلے میں کوتاہی ہی کرتا ہوں پانی آدمی چلو میں لے نل بند کرے اور اس کے بعد اچھی طرح سے آدمی اطمینان سے وضو کرے ہر جگہ پانی پہنچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جگہ خالی رہ جائے تو اس سے وضو کا آدمی کا نہ ہو تو تین بار چہرہ دھوئے دھویا انہوں نے فلم اِلَى <مَغَاد> پھر انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کو تین بار کہنیوں کے ساتھ دھویا کہنی جس کو کیا کہتے انگلش میں ایلبو کہتے ہیں آ? یہاں تک دھو کہنیوں سمیت یہ حصہ جو ہے یہ حصہ جو ہے یہ ابری ہوئی جو ہڈی ہے اسی کو کہنی کہتے ہیں اس کے ساتھ دھویا آدمی ہاں یہ شامل ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایسے ایسے دھو لیا پانی ہر جگہ نہیں پہنچا وضو کرنے میں خیال کرنا چاہیے احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ ہر جگہ اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے تو تین بار انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ دھویا کوہنیوں سمیت اور تین بار آپ نے ثم, غسلہو, ثم غسل ثم یوسرا مثل دالک پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح سے تین بار دھویا سما مساحب آج انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا اب دیکھیے راوی نے جو بیان کیا ہے راوی جو حمران مولا عثمان ہیں انہوں نے جو صحابی کی کیفیت بیان کی ہے اس میں تمہ مسہر سے ہی اس کے بعد مرات کا ذکر نہیں ہے سلاسم مرات کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ سر کا اور کان کا مساح ایک بار کیا جائے گا دیکھیے یہاں پر تما مساح سے ہی سر کا صرف ذکر کیا ہے انہوں نے صرف سر کا مسا... سر کے مساح کا ذکر کیا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا العدنانی مینراس کے یہ دونوں کان سر میں داخل ہیں تو مسا انہوں نے سر کا کیا تو گویا کہ سر کے مسا کے ساتھ ساتھ انہوں نے کان کا بھی مسا کیا گرچہ یہاں پر ذکر نہیں ہے گرچہ یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن کان کا بھی مسا کیا اور کان کا کے مسا کر سر کے مسا کرنے کا جو طریقہ ہے آگے حدیث آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث ہے تو میں اس وقت بیان کروں گا تو انہوں نے سر کے مساہ کا ذکر کیا ثم غسلہ ابھی سر کے مسا کے سلسلے میں دو باتیں اور رکھوں گا یاد دلائیے گا غسلّا پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے, اپنے داہنے پاؤں کو گٹوں تک یہ جو ابری ہوئی دو ہڈیاں ہڈیاں ہیں پاؤں میں آ, قدم کے اوپر اسی کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کاب کہتے ہیں کاب مانے تخنا اور اسی کا تثنیہ ہے کعبین میں نے تسنیا بنانے کے لیے بتایا تھا نا کہ الف اور نون بڑھا دیا جائے اور کبھی کبھی کیا بڑھایا جاتا ہے یا اور نون تو کعبین کہاں تک دھویا انہوں نے کعبین تک ایک پاؤں میں دو ٹخنے ہوتے ہیں کہ ایک دونوں طرف ہوتے ہیں تو ٹخلوں تک پاؤں کو دھویا تین بار سمی صلاح پھر بایا بھی تین بار تخڑوں تک دھویا ثم مکال پھر آپ نے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اسی طرح سے وضو کرتے ہوئے اسی طرح سے میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا جیسے میں نے وضو کیا تو یہی وضو کا طریقہ جس کا ذکر قران کریم میں کہا ہے سورہ مائدا کے اندر ہے یا ای الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوهکم وایدیکما الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین <تصفح> یہاں تک یعنی اس میں علماء کہتے ہیں فرائض وضو ارکان وضو کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا اور باقی چیزوں کو علماء کہتے ہیں کہ یہ سب سنت میں شامل ہیں اگر ان کو نہ دھوئے تو آدمی کا وضو ہو جائے گا لیکن آیت کی تفسیر قرآن کی تفسیر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کس طرح کر کے بتایا یا جس طرح سے کر کے بتایا اور سکھایا جس طرح سے وضو کرنے کا حکم دیا اسی طرح سے ہم وضو کریں گے اس میں سنت اور فرض کا فرق نہیں کریں گے کہ اتنا کر لیا اور کبھی کبھار جو ہے ایسے ہی کر لیا ہو گیا وضو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس طرح سے ہم کو عمل کرنا ہوگا یہی حکم ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے اس تعلق سے اور بھی حدیثیں دو تین پڑھ کر کے پھر میں حدیث وضو کے دو اہم مسئلے ہیں ان پر روشنی ڈالوں گا معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزائے وضو کو تین تین بار دھویا اور حدیث آئے گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزا کو دو دو بار دھویا ایک اور حدیث آئے گی صحیح حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ساری حدیثیں موجود ہیں اس میں بیان آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزائے وضو کو ایک ایک بار دھویا تو گویا کہ ایک ایک بار آزائے وضو کو دھونا یہ کافی ہے اور دو دو بار کر لیں تو بہتر ہے اور تین بار کریں تو یہ کامل ہے گویا کے ان شاء اللہ مکمل وضو سمجھا جائے گا مکمل وضو تو ایک ایک بار سے بھی ہو جائے گا لیکن تین تین طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے بتا دیا اور ایک حدیث میں ایسا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو میں بعض آزاد کو ایک بار دھویا بعض آزاد کو دو بار دھویا بعض آزاد کو تین بار دھویا تو سہولت کے لیے ہے کر سکتے ہیں ایک بات اور یہاں پر ذکر کرتا چلوں کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے دو بات ہے اس کے اندر اور خیال رکھیے گا وضو کے سلسلے میں جس کا بیان شاید آگے آئے ہاں وہ کیا ہے ترتیب نمبر ایک کیا ہے ترتیب ترتیب کا مطلب اسی سیریل کے ساتھ جس کا ذکر اللہ تبارک مطالعہ نے قرآن کریم میں کیا چہرہ پھر اس کے بعد ہاتھ پھر اس کے بعد سرکا مسا اس کے بعد پاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت جتنی کی کے سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب ہی سے وضو کیا ہے لہذا اس بنیاد پر علماء نے کہا ہے کہ ترتیب سے بھی وضو کرنا یہ کیا ہے ضروری ہے واجب ہے ترتیب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اور واجب ہے ایک چیز اور علماء ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وضو کیا اس میں ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ دھو لیا اور کلّی کل کر لیا اس کے بعد کسی کام میں مشغول ہو گئے پھر اس کے بعد آ کر کے جو ہے ناچ میں پانی ڈالا اور چہرہ دھویا پھر کام میں مشغول ہو گئے اور پھر اس کے بعد آپ نے سرب کا مساقیہ اور پاؤں دھویا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو پے در پے جس کو اردو میں کیا کہتے پے در پے یعنی ایک حصہ دھویا پھر اس کے بعد دوسرا حصہ دھویا پھر تیسرا حصہ دھویا پھر چوتھا حصہ دھویا تو اس کو بھی جس کو عربی زبان میں موالات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں موالات ہم؟ کہ پائے در پائے آزائے وضو کو دھونا چاہیے بیچ میں اتنا وقفہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کہا جائے کہ ہاں بھائی جیسے علماء کہتے ہیں کہ ایک حصے یا ایک عزو کے سوکھنے سے پہلے دوسرا عزو دھونا لینا چاہیے بلکہ اس سے بھی جلدی ہونا چاہیے کہ پہ در پہ آدمی وضو کر لے اور وضو کے درمیان ایک آزا یا ایک سے ایک آزا کو دھو کر کے دوسرے عزو کو دھونے کے سلسلے میں کے درمیان کوئی وقفہ اور کوئی جو ہے ٹائم زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ دو باتیں اور ذکر کی جاتی ہیں وضو کے تعلق سے چلی آگے بڑھی اس میں راوی حدید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں ہے اور ان کے مولا بھی ہیں ان کا ذکر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ نہیں خلیفہ طالف ہیں اور ان دس صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کو عشرہ مبشرہ بل کہا جاتا ہے کہ جنہیں دنیا ہی کے اندر جنت کی اشارت دی گئی اور یہ کہ خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کی زوجیت میں بات دیگرے آئیں جس کی وجہ سے انہیں ذنورین کا لقب دیا جاتا ہے ان کی وفات یا شہادت جو ہے اٹھارہ ذوالحجہ سن پینتیس ہجری میں جمعہ کے روز ہوئی اور ان کی شہادت کا واقعہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح سے اسلام کے خلاف دشمنوں نے سازش رچی اور گھراؤ کر کے مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل وسلم ہوا اخر ابو داود بل قال اصح في اصح في سر کے ایک بار مسح کرنے کے سلسلے میں یہ حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت بیان کیا جس میں ایک لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ یہاں پر نقل کر رہے واحد کے کہ کہ اپنے سر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مساہ کیا کتنی بار ایک بار مساہ کیا اور بہت ساری حدیثوں میں ابھی پچھلی حدیث گزری جس میں تمام آزا کے تین تین بار دھونے کا ذکر ہے لیکن سر کے مسا کا جب ذکر آیا تو وہاں پر تین بار ذکر نہیں ہے یعنی اگر تین بار سر کا مسا کیا ہوتا تو تین بار راوی نقل کرتے لیکن ایک ہی بار یہ حدیث جو ہے سی سن نبی داود کی ہے اور امام نس اور ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح صنعت کے ساتھ نقل کیا ہے اور امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا اصح اور شہ باب امام طی رحمتہ اللہ علیہ کا ہاں یہ طرز اور طریقہ ہے کہ کچھ اگر ایسی بات ہوتی ہے کچھ اختلافی حدیثیں ہوتی ہیں یا ایک مسئلے کے سلسلے میں کئی حدیثیں کئی طرح کی حدیثیں پائی جاتی ہیں تو وہ حدیث جو سب سے زیادہ صحیح ان کی نظر میں ہوتی ہے اس کے سلسلے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث اس سلسلے میں اس مسئلے میں سب سے زیادہ صحیح ہے یہ مامتر بزرحمۃ اللہ علیہ ایسا کرتے ہیں تو یہ حدیث جو ہے اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں صحیح ثابت ہیں صحیح حدیثوں سے اور اکثر روایتیں ہیں وہ ایک بار ہی سر کے مساح کے سلسلے میں ہیں یہاں پر اب میں اس بات کو ذکر کروں گا جو لوگ جو پیش کرتے ہیں کہ سر کا مساح تین بار کرنا چاہیے یا جن کے ہاں ہے کہ تین بار اگر آزا کو تین تین بار آدمی دھوئے تو سر کا مساح تین بار کرنا چاہیے اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد بن حمب ال اللہ, اللہ علیہ اور بہت سارے بہت سارے علماء صحابہ وغیرہ کے یہاں یہی چیز رائج تھی کہ اگر کیا کہتے ہیں آزائے وزو کو تین تین بار دھویا جائے پھر بھی سر کا مسا ایک بار کیا جائے گا جیسا کہ روایتیں گزری لیکن امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آزائے وضو کو تین تین بار دھویا جائے تو سر کا مسا بھی تین بار کیا جائے اس سلسلے میں اس سلسلے میں بعض روایتیں پائی جاتی ہیں بعض روایتیں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت بیان کی ہے اس میں بعض روایتوں میں بعض سندوں کے ساتھ جو ہے تین بار سر کے مسح کرنے کا ذکر ہے جس کی بنیاد پر جس کی بنیاد پر بعض علماء نے بھی جیسے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح اور اکثر روایتیں سر کے ایک ہی بار مسا کرنے کی ہے لیکن بعض حدیث ایسی ہیں جس میں تین بار کا بھی ذکر کیا, کیا گیا ہے لہذا اگر کوئی شخص سے تین بار کبھی کبھار کر لیتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نکیر نہیں کرنی چاہیے اس کو غلط نہیں ٹھہرانا چاہیے اور اسی بات کو اسی بات کو اون المعبود کے شارح سنن ابود داؤد شا... کے شارے شیخ اور مولانا شمس الحق عظیم, عظیم آبادی جو کہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین اور سنن ابی داؤد کے بہت اچھی شرح کرنے والے ہاں مصنف ہیں انہوں نے بھی اسی بات کو کہا ہے کہ روایتیں ہاں روایتیں روایتیں زیادہ تر ایک بار کرنے کی ہیں روایتیں ایک بار کرنے کی ہے تمام اکثر احادیث لیکن بعض روایتیں جو پائی جاتی ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے کہا دیکھیے عربی کی عبارت ہے الٹو یعنی اس مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد سونا نبی ابی دعوت کے اندر وہ کہتے ہیں تحقیق فاد الباب کہ تحقیقی بات اس مسئلے میں یہ ہے اللہ واحدہ اکثر و اصح کہ سر کے ایک بار مساح کرنے کے سلسلے کی جو حدیثیں ہیں وہ زیادہ ہے اور زیادہ صحیح ہے وہی سے تسلیس بس صحیح اور زیادہ ثابت ہے تین بار مسح کرنے والی حدیثوں کے مقابلے میں وہ انکان حدیث تسلیفی وہ انکان حدیث تسلیفی آئے بادی بم باد گرچے تین بار مسح کرنے والی حدیث بعض ترخ سے وہ بھی صحیح ہے لا کنو لا یوسا وی لیکن ایک دو حدیثیں جو تین بار مسح کرنے کے سلسلے میں آئی ہیں وہ ایک بار مسح کرنے والی حدیثوں کے مقابلے میں زیادہ قوی نہیں ہے یا قوت کے اعتبار سے ان کے مقابلے کی نہیں ہے ان کے برابر کی نہیں ہے پھر فرماتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں فل مسف مر رتن واحدہ ہو مختار کہ زیادہ پسندیدہ زیادہ اختیار جس کو کیا ہے وہ ایک بار مساح کرنا ہے وہ تسلیس لاب اور تین بار اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حج نہیں اس لیے ہاں, یہ بات مسئلہ ذہن میں رہے آپ لوگوں کے کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے بادشوافے ہیں بادشوافے ہیں جو کیا کہتے ہیں خاص کر کے ادھر ساؤتھ کے کیرلا کے اسی طرح سے بھٹکل سائڈ کے رہنے والے جو شافی حضرات ہیں بامبے میں بھی اور کوکن وغیرہ کی طرف بھی بعض لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو امام شافی رحمتہ اللہ کے مسلک سے جوڑتے ہیں وہ لوگ جب مسا کرتے ہیں تو تین بار کرتے ہیں لیکن ایک بات ابھی اور آ رہی ہے جس کا ذکر میں بعد میں ذکر کروں گا پڑھیے اگلی حدیث مسئلہ سمجھ میں آ کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجیے جی؟, جی ہاں ایک ہو گیا دو ہو گیا تین ہو گیا لیکن وہ کیا کرتے ہیں ابھی وہ بتائیں گے ہاں بتاؤں گا ہاں ٹھیک جی؟ نمبر بتیس پیج نمبر سکسٹی ایٹ اڑسٹھ ون عبد اللہ تعالی عنہ ابنی زئی ربی قال ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسی اب یہاں پر اس ادیم حدیث دونوں حدیثوں میں یاد دو جو روایتیں ہیں عبداللہ ابن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت وضو کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اس کو بیان کیا اس کے بعد وہ ٹکڑا امام حافظ ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو سر کے مسا کے تعلق سے اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا کیونکہ ایک پوری حدیث وضو کی صفت میں گزر چکی ہے اس لیے یہاں پر وہ ٹکڑا ذکر کر رہے ہیں مختصر طور پر یا اختصار کی وجہ سے شارٹ میں بیان کرنے کے لیے تاکہ کتاب بھاری نہ ہو جائے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مساح کیا یہاں بھی تین بار کا ذکر نہیں ہے فق بلا تو اپنے ہاتھوں کو آگے کیا یہ بے کا لفظ ہے دونوں ہاتھوں یاد کیجئے گا اس میں متفق علی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک ہاتھ نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے دونوں ہاتھوں کا اور پھر ان کو کیا کیا فق بالدہ اپنے ہاتھوں کو آگے لے آئے اور آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے پھر آگے لے آئے دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے آگے لے گئے اور آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے آگے صحیح بخاری صحیح مسلم ہی کے الفاظ ہیں بدا بمقدم ہی اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا کیونکہ بعض روایتوں میں ہے کہ پیچھے حصے وہ روایت جو ہے جو کیا کہتے ہیں ان روایتوں کے مقابلے میں شاد ہے یعنی وہ ضعیف کہیں گے یا کہیں گے وہ قابل اعتبار نہیں ہے تو کہاں سے شروع کیا سر کے اگلے حصے سے حتّا یہاں تک کہ ان دونوں ہاتھوں کو کہاں لے گئے کفا قفاہ مانے کیا ہوتا ہے قفہ مانے گدی یہ اس کو کیا کہتے ہیں کفا یہاں تک لے گئے پھر ان کو لوٹایا ہتا مکانی لذی الذي امین ہو یہاں تک کے ان دونوں ہاتھوں کو پھر اسی جگہ پر لے آئے جہاں سے شروع کیا اب یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مساح کا طریقہ ہے وہ یہی ہے جو مسح کا طریقہ ہے وہ یہی ہے قرآن میں کیا ہے فخصل وجوہ کم مائدیہفکی وم سہرو برو سکم وہاں پر کیا ہے کہ اپنے سر کا مسح کرو ٹھیک ہے ٹائم زیادہ ہو گیا کیا آج دھیرے دھیرے ٹائم بڑھ رہا ہے ہاں ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کیا ہے وم سہ بر اوس سے اپنے سر کا مسا کرو اب سر کا ذکر آیت کے اندر ہے اسی آیت کی وجہ سے کہ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے کہ کتنے سر کا مسا کرو کتنے سر کا مسا کرو پورے سر کا کرو آدھے سر کا کرو لیکن حدیث اس کی کیا کر رہی ہے شرح کر رہی ہے حدیث کو چھوڑے اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمیں دین ہی نہیں سمجھ میں آئے گا تو حدیث اس کی شرح کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مساح کیسے کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا کر لیا جائے مسح ہاں؟ تو چل جائے گا کیونکہ وہاں پر ذکر نہیں ہے کہ کتنا مسا کریں ایک آیت اور ہے وہ کون سی آیت ہے تیموم کے بارے میں ہے تیمم کے بارے میں کون سی آیت ہے اللہ تبارک کو تعالی کیا فرماتا ہے کم ہاں من کہ اگر پانی نہ ملے تو فم سہو بی اپنے چہرے کا چہرے کا مسا کرو تو کوئی شخص جب تیمم کرتا ہے تو کیا ایسے پھیر لیتا ہے یا پورے پورے چہرے کا تیمم کرتا ہے hmm. پورے چہرے کا کرتا ہے نا اور اس کی بھی وضاحت حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تیمم کے بیان میں آئے گا کہ اپنے ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارو پھر پھوکو اس کو پھر اپنے چہرے پر مانو پھر اپنے اپنی ہتھیلی پر اس طرح سے منو تو اس آیت میں تم سہو بھی وجوہ حکم یا وم سہو بھی حکم کے اپنے سر کا مسا کرو تو پورے سر کا مساح ہے اس کی دلیل کہا ہے حدیث اس کی شرح اور حدیث اس کی تفسیر کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مساح کیا لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مساح اگر کوئی شخص نہیں نہ کرے بلکہ بعض سر کا سر کے بعض حصے کا مساح کر لے تو کافی امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ مشہور تو یہی ہے کہ ایک ربع سر کا ایک چوتھائی ون فورتھ کا کر لے کوئی مسا تو کافی ہو جائے گا ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مساح کیا اور مسا کیسے کیا کہ آپ نے پیشانی کا مسا کیا اور امامے پر مسا کیا تو پیشانی پر مسا کیا وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی پر مسا نہیں کیا پہلے تو دھویا اس کو چہرے کو تو پہلے دھویا نا تو وہ اسی سے دلیل لیتے ہیں پیشانی چونکہ ایک چوتھائی سر کے برابر تقریبا ہوتی ہے اس لیے اتنا مسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پر کیا تو کیا کہتے ہیں اور امامے پر کیا تو کافی ہے اتنا اتنا مسا کرنا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی سر کا مساح کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے جہاں بھی کیفیت بیان کی گئی ہے سر کے مساح کرنے کی اب حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اگر دیکھا جائے تو ان کا میلان تھوڑا بہت اگر ہے تو امام شافعی رحمت اللہ کی طرف ہے لوگ جو ہے ان کو شافعی علماء میں شمار کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی حدیث کیا کیسی ذکر کی پورے سر کا مسا کرنے کی حدیث ذکر کی اور شفافی کیا یہاں کیا ہے یا امام شافی رحمت اللہ علیہ کیا, ہاں کیا ہے کہ سر کا مسا اگر بعض حصے کا بھی کر لیا جائے توڑے حصے کا بھی دو چار بال کا مسا کر لیا جائے تو مسا ہو گیا کہتے ہیں مسا ہو گیا کیونکہ قرآن میں صحبی روسی کم کا لفظ ہے اور جو ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے اس میں جبکہ اگر امام شافی رحمت اللہ علیہ سے یہ ثابت ہے تو کہا جائے گا کہ ان کا اشتہار ہے کیا کہا جائے گا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سے یا امام ابو ابنیفا رحمۃ اللہ علیہ وہ اگر کہتے ہیں اس طرح سے تو کہا جائے گا کہ یہ اشتہاد ہے ان کا اس اشتہاد کو اشتہاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیثوں پر مقدم نہیں کیا جائے گا لہذا جو, جو شخص جو شخص سے حدیث کی روشنی میں جو شخص چوتھائی سر کا یا با سر کے بعض حصے کا جو مسا کرتا ہے اس کے وضو کے سلسلے میں شبہ ہے हा? اگر کیا کہتے سختی اپنائی جائے اور سخت جواب دیا جائے تو وہ یہی ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کا وضو نہیں ہوا اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ سہو اپنے پورے سر کا مسا کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسا کیا ذکر ہے سر کے اگلے حصے سے لے گئے پچھلے حصے تک اور پھر پچھلے حصے سے اگلے حصے تک لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ثابت ہے وہ پورے سر کا مسا ثابت ہے روب سر کا یا اسی طرح سے بعض بالوں کا مساح ثابت نہیں ہے لہذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم پورے سر کا مسا کریں آدھے سر کا مساح نہ کریں اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں چوتھائی سر کا مساح کرو اور کرتے بھی ہیں اور پھر ایک چیز اور اس میں شامل کرتے ہیں کیا گردن کا مساح کرتے ہیں گردن کا مساح کرتے ہیں اس کا گردن کے مسا کا ثبوت کہیں بھی کسی حدیث میں نہیں ہے ایک صاحب کی میں نے کتاب پڑھی اللہ ہدایت دے ان کو تو سکتا ہے کوئی اس کتاب کا رد بھی لکھے خاص مسلک کی طرف منصوب کر کے نماز فلان لکھا ہے اس میں اور اس میں وضو کا طریقہ بتایا وضو کا طریقہ بتایا اور صحیح بخاری کی حدیث جو ابھی گزری ہے اس طرح کی کوئی حدیث صحیح بخاری کی حدیث نوٹ کی جہاں سر کا مسا آیا سر کے مسا کا ذکر آیا وہیں پر بریکٹ لگایا بریکٹ لگایا اور بریکٹ لگانے کے بعد کہا کہ اور گردن کا مسا بھی کرنا چاہیے آگے وضو کی پوری بات مکمل کرنے کے بعد رواح بخاری لکھ دیا دیکھیے دراصل میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا بریکٹ لگانے کے بعد اس میں لکھا کہ گردن کا مسا بھی ہاں, کرنا, کرنا چاہیے اس کے بعد گردن کا مسا کرے کان کا مسا کرنے کے بعد اور آگے جا کر کے لکھتے ہیں رواح البخاری عام لوگ پڑھنے والا آدمی کیا سمجھے گا ہاں؟ کہ صحیح بخاری کے اندر گردن کا گردن کے مسا کا ذکر ہے لہذا ہمیں ایسے علماء سے بچنا چاہیے اور مفتی صاحب مفتی حبیب الرحمان صاحب ہمارے الہ کے ہیں انہوں نے آہ, کتاب لکھی ہے آہ, اس میں یہ ذکر کیا ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اے, کے مساہ کا جو طریقہ ہے وہ پورا پورا ہے, آگے سے پیچھے لے گئے پیچھے سے آگے لے گئے اب اس میں ایک طریقہ اور بیان کرتے ہیں لوگ تکلف کرتے ہیں, اس کو بھی سن لیجیے ذرا سا دیکھ لیجیے کہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی تین انگلیوں سے شہادت اور انگوٹھے کو چھوڑ کر کے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو چھوڑ کر کے آدمی ہاتھ کی تین انگلوں کو آگے سے اوپر سے لے جائے گا پیچھے تک پھر ہتھیلی ہتھیلی سے یہ بائیں کیا کہتے داہنے اور بائیں طرف لے آئے گا اس طرح سے کہ پانی جو اس میں لگا ہے یہ اوپر ہو جائے اس کے لیے یہ ادھر سے ہو جائے اور یہ دونوں انگلیاں باقی رہیں گی تو شہادت والی انگلی سے کان کے اندر کیا جائے اور انگوٹھے سے کان کے باہر والے حصے میں مسا کیا جائے اور اوپر والا حصہ باقی ہے اس لیے اس کو اس سے گردن کا مسا کر لیا جائے میرے بھائیوں اس طرح کی تکلف والی بات ادھر کے اندر نہیں ہے لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنا اشتہاد اور بڑی بات سمجھتے ہوں لیکن طریقہ وضو کا لوگ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ تین انگلیوں سے یہ اور پھر ہتھیلی سے ادھر اور کان کے داخل سے ادھر اور باہر سے ادھر اور اور کھاد کے اوپر سے ادھر کریں لیکن اکثر لوگ کیا کہتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں بس اور شفافے تو کیا کہتے ہیں تین بار پانی لے کر کیا ایسے ایسے ایسے کر لیتے ہیں بس ہو جاتا ہے جبکہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے پورے سر کا مسح کرنا ہے جی جی نہیں پیچھے آگے سے پیچھے پیچھے سے آگے یہ وضو کا طریقہ ہے اور یہ مرد و عورت سب کے لیے مرد و عورت سب کے لیے یہی طریقہ ہے عورت بھی مسا کرے گی تو اسی طرح سے آگے سے پیچھے لے جائے گی پیچھے سے آگے لے آئے گی چلیے رابع حدیث عبداللہ اللہ ابن زید بن عاصم ہے آپ انصاری صحابی تھے اور قبیل بنی بان، ماظم بن نجار کے فردے تھے مازنی یہ صحابی ہیں اور ان کی وفائی انہوں نے غزوے اس میں کیا کہتے ہیں جنگ یمامہ میں انہوں نے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کے مسلمہ قذاب کو قتل کیا تھا اور مارکہ حرام سنترسٹ میں ان کو جو ہے شہادت نصیب ہوئی چلی اگلی حدیث پڑھئی ہے بس کریں نو بچ گئے نا یہ قدیث صلی اللہ علیہ وسلم جی چلیے ایک حدیث اسی سے تعلق ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں کان کے مسا کے سلسلے حدیث نمبر تینتیس پیج نمبر بہت سارے علماء نے اس کو سننے داود اور نسائی کے اندر یہ ذکر کیا اور صحیح خزیمہ میں اس کو امام خزیمہ رحمت اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے کان کے مسح کے سلسلے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی صفت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اس میں ایک لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا کیا ہے کہ ثم مسحہ صلی اللہ علیہ وسلم براؤسہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسحہ کیا لیکن کئی بھی تین بار کی روایت نہیں ہے و وَأَدْخَلَ اِسْبَعِ اِسْبَعَ کہتے ہیں انگلی کو اِسْبَعَ انگلی کو کہتے ہیں اور اس نے دو انگلیاں اور ہا کی طرف اضافت ہونے کی وجہ سے نون گر گیا ہے اس نے کی بجائے اس, اس بائے ہو گیا ہے یہ کیا کہتے گرامر کی بات ہے اسباحطین اپنی اپنی دونوں تسبیح والی انگلی کو عام طور سے تسبیح میں یہ انگلی استعمال ہوتی ہے تو زمانے جاہلیت میں یا پہلے اس کو سب کہتے تھے بعض حدیثوں میں سب کا بھی لفظ ہے سب کا مطلب کیا ہے وہ انگلی جس سے آدمی گالی دیتا ہے کیسے ایسے کہتا نہیں تم تم ایسے کہتا تم ایسے ہو اشارہ کرتا ہے نا کے, لڑائی کے وقت تو اس کو سب بھی اس کا ذکر آیا ہے لاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا تو اپنی دونوں جو ہے تصبیح والی انگلی کو یعنی کلمہ کلم جسے شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے تو ان دونوں انگلوں کو اپنے کان میں داخل کیا ہاں ادخلا اسباہ سباہ ادون تو اپنے کان میں داخل کیا یعنی اس سے جو ہے اندر والے کیا اسی طرح سے اور مساحب ابہام ہی کو کہتے ہیں اس انگلی کو کیا کہتے ہیں ابہام کہتے انگوٹھا کو ہاں انگوٹھے کو تو انگوٹھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں کے ظاہری حصے پر مسا یعنی باہر والے حصے کا مسا کیا اس طرح سے وضو کی کیفیت کا ذکر ہوا تفصیل کے ساتھ وضو تو سب لوگ کرتے ہیں لیکن بہرحال کچھ چیزیں جو سر کے مسا کے سلسلے میں تین بار کے سلسلے میں اور گردن کے مسا کے سلسلے میں تھوڑی لوگ تھوڑے لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ محمد علیہ وصاب آج کل لوگوں نے یہ بلوبل مرام لیا ہے انگلش والی آپ نے لیا ہے اور کس نے لیا ہے